ولا جہو بالقول کہر کم لبادن انتہبت عنت بت لا تشعرون ان تم لدین یغدون عند رسول الله ولا اک اللہ تَََََََََََن اللہ بہمقو لہم مغفرتوں و اجر و ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خير لهم والله غفور الرحيم مقصد سوره حجرات کا الاداب السبعہ لاصلاح المعاشرہ صورت میں سات آداب ذکر کیے جاتے ہیں معاشرے کی اصلاح کے لیے وہ آداب جس سے معاشرہ مہذب بنتا ہے جس سے معاشرہ بااخلاق بنتا ہے جس سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے صورت میں وہ آداب ذکر کیے جاتے ہیں اور اکثر آداب یا ایلدین آمنوں کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں ہم جب ان بعض آیات کو یاد کرتے تھے تو بعض آیات وہ ہمارے اساتذہ وہ اس طریقے سے پڑھتے تھے کہ جس سے ہمیں وہ آیات نمبر وہ یاد ہو جاتے تھے اور بعض چیزوں کے لیے ہم نے الگ سے خود سے بعض فارمولے وہ بنائے ہوتے تھے مثلاً سورۂۂعام میں جب ہم دس مرتبہ دعوے توحید پڑھتے ہیں تو اس میں ہمارے اساتذہ وہ ان آیات کو اتنا مقرر اور ان آیات کے نمبرز اتنا مقرر اور تقرار تقرار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دل و دماغ پر نقش ہو گئے ہیں جیسے مثلاً پہلی آیت میں الحمد پھر دوسری مرتبہ دعو توحید سترہ میں ویم سسک اللہ بیدرن فلا کا شف ال تیسری مرتبہ آیت نمبر انیس چوتھی مرتبہ پینتالیس پانچویں مرتبہ سو چھٹی مرتبہ ایک سو دو ساتویں مرتبہ ایک سو چھ آٹھویں مرتبہ ایک سو اکیاون نویں مرتبہ ایک سو باسٹھ اور دسویں مرتبہ ایک سو ترسٹھ یہ جی اب یہ ہمیں اس طریقے پر یاد ہو گئی ہیں جی کہ اسی طرح وہ کبھی کبھی ان آیات کو جیسے اس صورت میں یہ آداب سبعہ ہیں یہ تو ایک مرتبہ جب ان کی زبان سے یہ نکل جاتا تھا تو بس وہ ہمیں یاد ہو جاتے تھے جیسے مثلاً یہاں پر یہ آداب ہیں تو ایک مرتبہ بارہ اور گیارہ بارہ تیرہ بس یہ ایک مرتبہ زبان سے نکل گیا اور دماغ میں نقش ہو گیا بارہ یعنی پہلا ادب آیت نمبر ایک میں دوسرا آیت نمبر دو میں تیسرا آیت نمبر چھ میں اور چوتھا ادب آیت نمبر نو میں تو یہ بارہ انہتر ہو گئے اور پانچواں چھٹا ساتواں گیارہ بارہ تیرہ تو یہ بارہ انہتر گیارہ بارہ تیرہ یہ سات آداب یہ ہم سے ہمیں اسی طریقے پر یاد ہیں اسی طرح سورہ قمر میں جو چار مرتبہ آتا ہے ولاقد یسرن القرآن الکری فہل میں مدکر تو تکرار کے ساتھ سترہ بائیس بتیس چالیس جب وہ کہہ دیتے ہیں تو ہمیں یاد ہو جاتا ہے سورہ رحمان میں کتنی مرتبہ فب ایہ اعلیٰ رب تو یہ ان کی زبان سے نکل جاتا تھا کہ ستاسی اٹھاسی یاد رکھیں یعنی ایٹ سیون ڈبل ایٹ ستاسی اٹھاسی وجہ یہ کہ پہلی مرتبہ جو فبی اعلی رب کمات و قذبان یہ پہلے آٹھ مرتبہ ذکر کیا گیا ہے دلائل کے ساتھ پھر سات مرتبہ جہنم کے تذکرے میں کیونکہ اس کے دروازے سات ہیں اور پھر آخر میں آٹھ آٹھ ایمان والوں کی دو قسمیں تو آٹھ دروازے جنت کے تو آٹھ آٹھ تو ایٹ سیون ڈبل ایٹ ستاسی اٹاسی تو یہ کل ملا کر یہ اکتیس بنتے ہیں تو اس طریقے پر قرآن کی بہت ساری آیات کے وہ نمبرز وہ ہمیں یاد ہوتے ہیں اور یہ مشق کی بات ہے یہ کوئی ایسا نہیں کہ اس میں کسی کی ذہانت یا کوئی بہت کوئی راکٹ سائنس ہے بلکہ یہ قرآن کے ساتھ وہ لگاؤ کی وجہ ہے اور بس ایک مرتبہ استاد کی زبان سے وہ نکل جاتا تھا تو پھر ہمارے ذہن میں وہ نقش ہو جاتا تھا اور استاد سے سنی ہوئی بات وہ بندہ بھولتا نہیں ہے تو اس صورت میں جو سات آداب ہیں لِ اصلاح المعاشرہ تو یہ بارہ انہتر گیارہ بارہ تیرہ ان میں یہ سات آداب یہ ذکر ہیں یہ پہلا ادب کہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی تعظیم کریں ان سے آگے نہ بڑھیں دوسرا ادب اللہ کے پیغمبر کی تعظیم کریں ان کا ادب کریں پہلے میں کہا کہ ان سے آگے نہ بڑھیں دوسرا یہ کہ ان کا ادب کریں تیسرا خبر کی تحقیق کر لیا کریں تاکہ کل کو پچھتانا نہ پڑے چوتھا ادب کہ مسلمانوں کے درمیان اصلاح کریں کوئی بات ان کے درمیان آ جائے تو بجائے جنگ گرمانے کے اور بجائے ان میں مزید اختلاف بڑھانے کے ان کے درمیان اصلاح کریں پانچواں ادب کہ اپنے ارکان کی بھی عزت کریں اور انہیں ذلیل نہ کریں چھٹا ادب کہ ان باتوں سے منع ہوں کہ جو بغز کو اختلافات کو ہوا دیتے ہیں اور ساتواں ادب کہ یہ جو قبائل کا تعارف ہے خاندان کا تعارف ہے یہ خاندان کی تقسیم قبائلوں کی تقسیم یہ جو جغرافیائی تقسیم ہے یہ پٹھان ہے یہ پنجابی ہے یہ سندھی ہے یہ اردو زبان بولنے والا یہ عربی ہے یہ آجمی ہے یہ صرف تعارف کے لیے ہے کہ اللہ کے دربار میں فضیلت کا معیار وہ تقویٰ ہے وہ جتنا کوئی اللہ کے قریب ہوگا تو فضیلت کا معیار اور عزت اللہ کے دربار میں اس پر ہے تو صورت میں یہ سات آداب یہ بیان کیے جاتے ہیں للاح ال معاشرہ یہ جی سب سے پہلے پہلا ادب یا ایو الحلدین آمنو لاطقمو بے نئی اللہ و رسولی <سؤال> یہ پہلا ادب ہے کہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر سے آگے نہ بڑھیں اور <سؤال> یا ایو الدین امنو کے ساتھ یہ اکثر آداب ذکر کیے گئے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں جب یہ سنو کہ یا ائیو اللہ ددین کے <آمنو> ساتھ تمہیں مخاطب کیا گیا ہے تو بڑا کان لگا کر اور توجہ سے یہ بات سنو کیونکہ یا تو کوئی خیر کی بات ہوگی جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اور یا کوئی بڑا شر ہوگا جس سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے اسی لیے ان باتوں پر یوں ہی یوں ہی نہ گزرا کرو کہ بس بات ایک کان سے سن لی اور دوسرے کان سے نکال دی صاب کرام انہیں باتوں کو ان کی تربیت ان آیات پہ ہوئی تھی قرآن پہ ہوئی تھی یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا میں آگے بڑے تھے اور بہت کم وقت میں ان کی تہذیب وہ غالب آئی تھی کہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا تو پہلا ادب کہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی تعظیم کریں ان سے آگے نہ بڑھیں ان کے قول اور فعل کو مقدم رکھیں یہی وجہ ہے یا ایو الحلدین آمنو لا تقدموا بین دلہ و رسول اے ایمان والوں لا دموں آگے نہ بڑھو بین یدی اللہ رسولی لا دموں آگے نہ بڑھو بین یدی اللہ یہ اللہ سے ورسولی ہی اور اس کے پیغمبر سے یہ آگے نہ بڑھو اللہ اور اللہ کے پیغمبر سے یہی وجہ ہے کہ تبری عبداللہ ابن عباس سے وہ معنی ذکر کرتے ہیں کہ بین نہ یہ دئی اللہ ورسولی مراد قرآن اور سنت ہے یہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر سے آگے بڑھنا کیا ہے یعنی قرآن اور سنت کی مخالفت نہ کرو جو چیز قرآن اور سنت میں ہے اسی کو فالو کرو اسی کے پیچھے چلو اور اس کے اس کی مخالفت نہ کرو یہ قرآن مجید میں شروع سے لے کر یہاں تک یہ اللہ کے پیغمبر کی تابے بندہ اگر اس پر آیات کو جمع کرے تو کتنی ڈھیر ساری آیات ہیں سورہ عالمران آیت نمبر اکتیس میں کہا تھا قل ان کن تم اللہ فت بنی یح بکم اللہ ہو لکم دنو بکم کہہ دیجئے پیغمبر اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہوں تو میری تابیداری کرو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میرے نقش قدم پہ چلو وہاں پہ ہم نے تفسیر مدارک نصفی سے اور قرطبی سے قول ذکر کیا تھا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے پیغمبر کی سنت کی مخالفت کرتا ہے تو یہ شخص کذاب ہے اور جھوٹا ہے اور اللہ کی کتاب بھی اسے جوٹا کہتی ہے سورہ نساء آیت نمبر 65 میں تین شرائط ذکر کی گئی تھیں کہ ایمان والا کون ہے اور اس وقت تک ایک بندہ ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہر معاملے میں وہ اللہ کے پیغمبر کو ان کی سنت کو حاکم نہ بنائے فیصلہ کرنے والا نہ بنائے پھر دل میں خفگی اور پریشانی وہ بھی محسوس نہیں کرے گا بلکہ کھلے دل سے اللہ کے پیغمبر کی سنت کی تابے کرے گا دل میں بھی اس کا تنگی نہیں ہوگی اور یہ کہ ہمیشہ تابے ہوگا ہوگا فلاورب کلا منہ جدوفی انفم ہر قز دل میں تنگی اور خفگی بھی محسوس نہیں کرے گا اور تیسرا ویوسلیم و اور ہمیشہ اللہ کے پیغمبر کی سنتوں کی تابیداری کرے گا ہمیشہ خود کرے گا اور بار بار کرے گا سورہ احزاب آیت نمبر اکیس میں کہا تھا لقد کانکم فی رسول اللہ حسنا تمہارے لیے اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اسی کو فالو کرو اور آیت چتیس میں کہا تھا ایمان والے مرد کے لیے اور ایک مومن عورت کے لیے یہ کبھی روا نہیں کہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر ایک معاملے میں فیصلہ کریں اور یہ کہیں کہ میری عقل تو یہ کہتی ہے اور میرا پھر ان کا کوئی اختیار نہیں ہے جب اللہ اور اللہ کے پیغمبر فیصلہ کریں تو پھر کسی کا کوئی اختیار نہیں بخاری کی روایت میں ابو بردہ ابن نیار ان کا واقعہ آتا ہے بڑی عید کا دن ہے عید الاضحیٰ کا اور اللہ کے پیغمبر انہوں نے پہلے عید کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد انہوں نے خطبہ دینا شروع کیا کیونکہ عید کا خطبہ یہ نماز کے بعد دیا جاتا ہے عام طور پہ جمعے کی نماز خطبہ پہلے نماز بعد میں جب عیدین میں پہلے نماز اور پھر اس کے بعد خطبہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ ہم نے نماز پڑھی اور اب میں خطبہ دے رہا ہوں اس کے بعد ہم جائیں گے اور قربانی کریں گے تو ابو بردہ ابن نیار صحابی کھڑے ہوئے انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں جب نماز کے لیے آ رہا تھا تو میرے گھر میں میرے بچے بھوکے تھے اور میرے پڑوس میں بھی بچے وہ بھوکھے تھے تو میں نے کہا کہ قربانی ویسے بھی کرنی ہے تو میں نے عید کی نماز سے قبل ہی اور آتے ہوئے میں نے قربانی وہ کر لی تھی اور میں نے اپنا جانور ذبح کر لیا تھا اور میں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ اس سالن بناؤ اور پڑوسیوں میں بھی یہ گوشت تقسیم کرو اور خود بھی بنا لو رسول اللہ نے ابو برد ابن نیار سے کہا شاہ تو کشا تو لحم کہ تمہاری تمہیں بکری تم نے جو ذبح کی وہ گوش والی بکری تو ہے لیکن تمہاری قربانی نہیں ہوئی تمہاری قربانی نہیں ہوئی البتہ گوش حاصل ہوا اور گوش والا جانور تم نے ذبح کر دیا یعنی اب تمہیں دوسری قربانی وہ کرنی پڑے گی کیا وجہ ہے وجہ یہ کہ اللہ کے پیغمبر کا سنت طریقہ یہ ہے کہ قربانی عید کی نماز کے بعد ہوگی اور انہوں نے صرف وقت میں انہوں نے تھوڑا سا پہلے وہ کر لیا تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا شا تو کشاہ تو لحمن ایک مرتبہ حضرت میں اللہ کے پیغمبر کا سنت طریقہ عیدگاہ میں نوافل پڑھنے کا نہیں تھا گھر میں پڑھتے لیکن عیدگاہ میں اللہ کے پیغمبر نے نہ عید کی نماز سے قبل نوافل پڑھے ہیں اور نہ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو شیخ بنا ہوا ہے اور وہ نوافل پڑھ رہا ہے تو حضرت علی نے اس سے کہا کہ نماز توڑ دو اس نے کہا کیوں اللہ کیا مجھے اللہ نماز کے ذریعے عذاب دے گا جو آپ مجھے منع کر رہے ہیں علی نے کہا کہ نہیں اللہ تمہیں نماز پر عذاب نہیں دے گا ولاکن اللہ کا بھی رسول اللہ تمہیں اللہ عذاب دے گا اللہ کے پیغمبر کی سنت کی مخالفت پہ انہوں نے اس وقت نوافل نہیں پڑے عیدگاہ میں اور تم پڑھ رہے ہو آج لوگ اس معاملے میں بدعات کے کرنے میں بالکل کوئی پرواہ نہیں کرتے مردوں کے پیچھے یہ قل ہے اور یہ تیجا ہے اور یہ چالیسواں ہے اور یہ برسی ہے کیا ہے ہم مردوں کے پیچھے ایسال ثواب کرتے ہیں کیا یہ اللہ کے پیغمبر کا طریقہ تھا خیرات کرو خیرات کرو جتنی خیرات کرنا چاہتے ہو لیکن کیا یہ خیرات یہ دیگوں کے ساتھ مخصوص ہے کہ تم نے ضرور دیگے چڑھانی ہیں اور پھر اس میں مالداروں کو بلوانا ہے اور وہاں پہ دروازے پہ کھڑا شخص کو ایک ڈنڈا دیا ہوتا ہے کہ غریب جو ہے وہ قریب نہ پٹکنے آئے اور وہ قریب جو ہے وہ نہ آئے اور مالداروں کو وہ بلایا جاتا ہے کیا یہ خیرات ہے خیرات تو یہ ہے کہ پیسے لو اور محلے میں ارد گرد کے علاقوں میں یا رشتے داروں میں جو غریب ہوں تو انہیں ایسے خفیہ طریقے سے دو کہ تمہارے بائیں ہاتھ تک کو پتہ نہ چلے لیکن وہاں پہ تو نام نمود نہیں ہوتا نمائش نہیں ہوتی اسی لیے اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی سنت اسے دیکھو عید میلاد النبی کیا یہ عید ثابت ہے بےدعت ہے عید میلاد النبی اگر ہوتا صحابہ کرام مناتے ہاں اللہ کے پیغمبر ان کی سیرت یہ پڑھو دن رات اللہ کے پیغمبر کا تذکرہ کرو ایسا نہیں کہ سال میں صرف ایک دن یہ عید میلاد النبی اور ایک دن کو مخصوص کیا ہے یہ تخصیص کا اختیار تمہیں کس نے دیا ہے یا لا آمن لاتو قدیم اللہ رسولی یہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر سے آگے نہ بڑھو اور آج اپنے مفتیوں کے فتوے ہمارے مشائق یہ کہتے ہیں ہمارے مشائق تمہارے پاس اگر مشائق ہیں بطور دیوبندی بریلویوں کے پاس اپنے مشایخ ہیں شیوں کے پاس اپنے مشائق ہیں نئی قرآن اور سنت کی تابیداری کرو یا ایو، ٹھیک ہے مشائق کے اقوال بطور تائید پیش کرو لیکن دلیل قرآن اور سنت ہے اے ایمان والو لا لاتوقی مبین و رسولی یہ آگے نہ بڑھو اللہ اور اللہ کے پیغمبر سے لاطقدم اور یا لا تقدمو یہ آگے نہ کرو کسی کا قول اور فعل اللہ اور اللہ کے پیغمبر سے یعنی کسی کا قول اور فعل یہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر سے آگے نہ بڑھاؤ لاتقدموں یہ اگر باب تفعیل سے لیا جائے تو معنی یہ کہ کسی کے قول اور فعل کو اللہ اور اللہ کے پیغمبر سے آگے نہ بڑھاؤ آگے نہ کرو اور یا لَا تُقَدِّمُوا آگے نہ بڑھو ہم نے بابِ تفعُل کا معنی کیا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنِ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِ کہ آگے نہ بڑھو اللہ اور اللہ کے پیغمبر سے وَاتَّقُوا اللَّهَ اللَّهَ سَدْرُوْا اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بے شک اللہ ہے سننے والا اور جاننے والا اب اس آیت میں دوسرا عدب کہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے قول اور فعل سے آگے نہ بڑھو اور اللہ کے پیغمبر کو بالخصوص ذکر کیا وجہ یہ کہ وہ اپنی طرف سے بات نہیں کرتے بلکہ وہ جو کہتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہے اور پیغمبر کی تابعداری وہ در حقیقت اللہ کی تابعداری ہے۔ یہ ابھی سائےت میں یا ایها الذين आमनوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي یہ اللہ کے پیغمبر کا ادب کرو۔ حتا کہ یہ اللہ کے پیغمبر کے سامنے باس کام وہ جائز ہوگا لیکن اس کی کیفیت اس میں بھی تم نے اللہ کے پیغمبر کا احترام کرنا ہے اور ادب کرنا ہے حالانکہ بلند آواز سے بات کرنا یہ بذات خود جائز ہے لیکن اللہ کے پیغمبر کی مجلس میں بلند آواز سے بات کرنا یہ بے ادبی ہے اور اس سے تمہارے اعمال جو ہے وہ برباد ہو جائیں گے اسی طرح آپس میں جب ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہو تو تم کہہ سکتے ہو کہ اے عبداللہ اے فلان اے فلان یہ کہہ سکتے ہو لیکن اللہ کے پیغمبر کو یا محمد نہیں کہہ سکتے یہ بے ادبی ہے بلکہ انہیں نام سے ایسے نہیں پکارا جائے گا اور جب دور سے بھی انہیں آواز دو گے تو ایسا نہیں کہ تم بلند آواز سے انہیں پکارو یہ بے ادبی ہے اور یہ بے احترامی ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اسواتکم فوق صوت النبی اے ایمان والوں بلند نہ کرو اپنی آوازوں کو فوق صوت النبی کہ اللہ کے نبی کی آواز کے اوپر نبی کی آواز کے اوپر اپنی آوازیں بلند نہ کرو وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ اور نازور سے کہو لہو ان کے سامنے بِالْقَوْلِ بات ان کے سامنے مفسرین اس جملے کے دو معانی کرتے ہیں لاتج ہرو لہو بالقول یعنی مطلب کہ اللہ کے پیغمبر کو ان کے نام سے نہ پکارو یا محمد تو زندگی میں تو اللہ کے پیغمبر کو یا محمد سے نہ پکارو لیکن پاکستان میں یہ اجازت ہے کہ ان کی وفات کے بعد بسوں اور لاری اڈوں میں لکھو اسی طرح گھروں میں لکھو مسجدوں میں لکھو یا محمد کیا یہ ادب ہے زندگی میں تو انہیں منع کیا گیا تھا کہ یا محمد نہ کہو اور ان کی موت کے بعد انہیں کہنا جو ہے یہ جائز ہے مفسرین سارے کہتے ہیں کہ لا تقولو یا محمد اور یہ بات ہم نے سورہ نور آیت نمبر 63 میں بھی ذکر کی تھی وہاں پہ بھی منع کیا گیا ہے لا آلو دعاء الرسول رسول کا نقم کا دعا تمام مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کو ایسے نہیں پکارنا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو یا محمد صحیح مسلم میں ایک روایت آتی ہے کہ ایک یہودی آیا اور اس نے کہا یا محمد ایک صحابی اللہ کے پیغمبر کے ان کی مجلس میں یہ کھڑا تھا یا باہر دروازے پہ کھڑا تھا جیسے اس یہودی نے کہا کہ یا محمد تو صحابی نے اسے سینے میں ایک مکہ دیا اور اسے پیچھے کی طرف گرا دیا اور وہ پیچھے کی طرف گرا اس نے کہا بے ادب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے اللہ کے پیغمبر یا رسول اللہ یا نبی اللہ تم میں ادب نہیں ہے اسی طرح حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ ایک شخص اس نے کہا یا محمد اے محمد تو اللہ کے رسول نے فرمایا بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کے ایک شخص نے کہا یا اب القاسم اے اب القاسم یہ اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے یا ابل قاسم جب اس نے یہ کہا تو اللہ کے پیغمبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس شخص نے کہا اے اللہ کے پیغمبر میں اس فلا شخص کو جس کی کنیت القاسم ہے میں انہیں پکار رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسمو بھی اسمی ولا تخت نوبی کنیتی کہ میرے نام پر تو نام رکھو لیکن میری کنیت جو ہے وہ نہ رکھو بعض لوگ کہتے ہیں کہ القاسم کنیت رکھنا یہ یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس حدیث میں منع آیا ہے دراصل وہ سمجھتے نہیں ہیں اس کا مطلب یہ کہ چونکہ قرآن نے تو ایمان والوں کو ولاج ہرو لہو بالقولی مجھے میرے نام سے, ذکر کرنے سے منع کیا ہے اسی لیے کسی ایمان والے سے تو یہ توقع نہیں کہ وہ مجھے یا محمد کہے تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی دور سے میری کنیت سے بھی ایسا نہ پکارے کہ یا القاسم اے اب القاسم وجہ یہ کہ کہیں اس کے اعمال برباد نہ ہو جائیں اس کے اعمال برباد نہ ہو جائیں تو اسی لیے مجھے اسلام سے بھی ایسا نہ پکارو یا اب القاسم کیونکہ کوئی ایمان والا مجھے یا محمد سے تو پکار نہیں سکتا ہاں کوئی منافق ہوگا یا کوئی غیر مومن ہوگا تو وہ الگ بات ہے تو یوں ہے کہ مجھے تشویش نہیں ہوگی کہ کون مجھے پکار رہا ہے اسی لیے میری کنیت پہ بھی کنیت نہ رکھو لیکن اللہ کے پیغمبر کی وفات کے بعد محمد نام بھی رکھنا جائز ہے اور اب القاسم کنیت رکھنا یہ بھی جائز ہے لیکن اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں انہیں ان کے نام سے یا کنیت سے پکارنا یہ بے عدبی ہے اور اسے قرآن نے خلاف ادب قرار دیا ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بالقول تو ایک معنی لا تقولو یا محمد اور دوسرا معنی کہ اللہ کے پیغمبر کی مجلس میں زور سے بات نہ کرو اور اللہ کے پیغمبر کی مجلس میں اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو ہرو رہو بالخولی کمباد عائد جی کے تحت مفسرین دو روایت ذکر کرتے ہیں بخاری اور مسلم کی کہ اور وہ دونوں یہاں پر مراد بھی ہیں یہ جی ایک روایت ثابت ابن قیس ابن شماس کی روایت ہے کچھ دن وہ نظر نہیں آئے تو اور ثابت ابن قیس یہ وہی ہے انشاءاللہ سورہ اللہ پارا نمبر اٹھائیس میں بھی زہار کے باب میں بھی ان کی روایت آ جائے گی ان کی بڑی ایک موٹی آواز تھی اور بہت بلند آواز تھی بلند آواز تھی جب یہ آیت نازل ہوئی تو ثابت ابن قیس وہ گھر میں بیٹھے رہے اور کچھ دن نظر نہیں آئے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ثابت نظر نہیں آ رہا تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے پیغمبر میں پوچھتا ہوں میں اس کا پڑوسی ہوں اور میں بھی آپ کو ان کی خبر جو ہے وہ لا کے دے دیتا ہوں وہ صحابی گیا اور ثابت اب قیس اس کے بارے میں پوچھا تو وہ کہا کہ وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے ثابت سے کہا کہ اللہ کے رسول تمہارے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور تم نظر نہیں آ رہے اور انہوں نے سر نیچے کیا ہوا تھا بڑا غمگین تھا اور بڑا خفا تھا تو اس نے کہا کیوں کیا ہوا ہے اس نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ میری آواز یہ فطرتی طور پہ اور نیچرلی میری آواز بڑی بلند آواز ہے اور قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند نہ کرو اور انہیں تو میں غیر ارادی طور پر بھی اگر میں آواز بات کروں تو غیر ارادی طور پر میری آواز اللہ کے پیغمبر کے آواز پر غالب آ جاتی ہے تو اسی لیے مجھے اپنے عمل کی پڑی ہے کہ میرے عمل جو ہے وہ ضائع اور برباد نہ ہو جائیں وہ صحابی آیا اور اللہ کے پیغمبر کو خبر دی ثابت کے ثابت یہ ایسا کہہ رہا ہے اللہ کے رسول نے اس صحابی سے کہا جاؤ اور اسے خوشخبری دو کہ تم ان نقلس من اہل انارے تم جنتیوں میں سے ہو تم اہل جنت میں سے ہو اور ثابت کو بڑی خوشخبری دی مطلب یہ کہ جو بندہ اللہ کے پیغمبر کا ادب کرتا ہے تو ادب اس کا یہی بدلہ ہے اور یہی مقام ہے کہ وہ اہل جنت میں سے ہے اسی طرح بخاری اور مسلم میں ایک اور روایت بھی آتی ہے ابو بکر اور عمر کے حوالے سے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو لکھا کہ وہ بہتر لوگ قریب تھا کہ وہ بھی ہلاک ہو جاتے واقعہ کیسے تھا ابو بکر اور عمر ایک مرتبہ جو ان کا اس بات میں اختلاف ہوا کہ اللہ کے پیغمبر اس فلاں قافلے پر فلاں کو امیر مقرر کریں تو ابو بکر نے کہا کہ فلاں صحابی کو اس قافلے پر امیر مقرر کر دیں حضرت عمر نے کہا نہیں بلکہ فلاں صحابی کو امیر مقرر کیا جائے تو اس میں دونوں میں اختلاف ہوا کہ فلان کو مقرر کیا جائے دوسرے نے کہا کہ فلاں کو اور ان دونوں کی آواز اللہ کے پیغمبر کی مجلس میں وہ بلند ہوئی تو قرآن کی یہ آیت یہ نازل ہوئی یا لا فوق النبی تو یہ دونوں واقعات مفسرین اس آیت کا سبب نزول وہ ذکر کرتے ہیں اور یہ پہلے ہم قائدہ ذکر کر چکے ہیں شاہ ولی اللہ کے حوالے سے کہ نزلت فی قزا کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ یہ آیت ہر ہر واقعے کے سبب میں نازل ہوئی ہے بلکہ واقعہ کوئی ایک ہوتا ہے لیکن کل کو کوئی اور واقعہ بھی وہ پیش آ جاتا تو صحابہ اس کے بارے میں بھی کہہ دیتے کہ یہ آیت کہ یہ واقعہ بھی اس آیت کا مصداق ہے اور وہ کہہ دیتے کہ نزلت فی قضا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اسواتکم فوق سوت النبی علامہ ابن قیم اعلام الموقعین میں وہ کہتے ہیں کہ فَإِذَا كَانَ رَفُعَ اسواتِهِمْ فَوْقَ سَوْتِهِ سَبَبًا لِحُبُوتِ اَعْمَالِهِمْ جب اللہ کے پیغمبر کی آواز پر اپنی آواز بلند کرنا اس سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں تو جو شخص اپنی رائے اور اپنی عقل کو اسی طرح اپنے رسم و رواج کو اور اپنی سیاست کو اور اپنی برادری کو اللہ کے پیغمبر کی سنت پر وہ فوقیت اور ترجیح دیتے ہیں تو کیا اس سے ان کے اعمال محفوظ رہ سکتے ہیں کیا ان کے اعمال برباد نہیں ہوں گے کہ آج ہم نے اپنی اپنے رسم و رواج کو کہ لوگ کیا کہیں گے اللہ کے پیغمبر کی سنت کی کوئی پرواہ نہیں آج ہم نے انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کہ آج ہماری پارلیمنٹ یہ نہیں دیکھتی کہ اس میں اللہ اور اللہ کے پیغمبر کا قول اور فیل کیا ہے اللہ کے پیغمبر کی سنت کیا ہے کوئی پرواہ نہیں آج ہماری عدالتیں کوئی پرواہ نہیں کرتی کہ اس میں اللہ کے پیغمبر کا سنت طریقہ کیا ہے تو جب آواز بلند کرنا اس سے آمال برباد ہو جاتے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ میری عقل جو ہے یہ تسلیم نہیں کرتی اور جب تک مجھے اس بات کی عقلی وجہ وہ معلوم نہ ہو جائے تب تک میں عمل نہیں کروں گا تمہیں مسلمان کس نے کہا ہے اور تمہارا عمل کہاں پہ ہے لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں لوگ ان باتوں کے بارے میں کوئی پرواہ ہی نہیں کرتے اب اس میں بشارت ہے اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے پیغمبر کا ادب اور احترام کرتے ہیں ولا اگلی آیت میں لیکن پہلے اس آیت کو مکمل کریں ولاج ہرو لہو بالقول لبا دن اور زور سے نہ کہو ان کے سامنے بال قول باد کو ک جہر بادم جیسا کہ زور سے کہنا بادم تمہارے بازوں کا لبادن بازوں کو یہ انتہ بتا آمال انتہ بتا آمال کہ کہیں برباد نہ ہو جائیں تمہارے اعمال وہ ان تم اور تمہیں خبر تک بھی نہ ہو کہیں تمہارا عمل جو ہے وہ اس بے ادبی کی وجہ سے برباد نہ ہو اور تمہیں پتہ تک نہ ہو تم اس کے بارے میں جانتے تک نہیں ہو اس میں ایک اور مسئلہ وہ بھی حل ہوا ہمارے اس ملک میں کوئی ایک مصیبت نہیں ہے کہ بندہ اس کا ذکر کرے یہاں پہ بعض لوگوں کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہماری مجلس میں حاضر ہوتے ہیں بعض لوگوں نے اور پنجاب میں خصوصاً یہ مصیبت یہ زیادہ ہے وہاں پہ بعض مساجد میں یہ انہوں نے جائے نماز بچھائی ہوتی ہے کہ یہاں پہ اللہ کے پیغمبر یہ حاضر ہوتے ہیں اور وہ تشریف لاتے ہیں اسی طرح اس مجلس میں جس میں ذکر بل کرتے ہیں اس مجلس میں تشریف لاتے ہیں اور عید میلات کی مجلس میں وہ حاضر ہوتے ہیں چلے ٹھیک ہے تمہارے کے کے مطابق چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں لیکن کیا تم اس آیت پہ عمل کرتے ہو کہ جہاں پہ اللہ کے پیغمبر موجود ہوں تو تمہارا یہ چیخ چیخ کر وہاں پہ ان کی مجلس میں یہ بات کرنا اور تمہارا چیخ چیخ کر چلانا اور تم زور سے یہ باتیں کرنا کیا اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں صحابہ کرام وہ ایسے زور سے بات کر سکتے تھے کیا ان کی موجودگی میں تمہارا یہ جہرن یہ تقریر کرنا یہ جائز ہے تمہارے تو تم تو اپنے فتوے پر تم اپنے اعمال برباد کرتے ہو ولا تج ہر لہو یہی وجہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ابو بکر کے ساتھ اس کی یہ بحث ہوئی تو بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اتنے محتاط ہو گئے کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بات کرتے ہوئے بڑے دھیمے انداز میں وہ بات کرتے تھے کہ بعض اوقات اللہ کے پیغمبر کو پوچھنا پڑتا کہ عمر تم نے کیا بات کہی وجہ یہ کہ کہیں میرے عمل جو ہے وہ برباد نہ ہو جائیں اور آج کوئی وہاں پہ مسجد نبوی میں اسی لیے علماء نے اسے بھی اخذ کیا ہے کہ مسجد نبوی میں بعض لوگ یہ جو چیختے ہیں چلاتے ہیں اور کوئی سلاد سلام جو ہے وہ جہر سے پڑھتا ہے ایک تو وہ سنتے نہیں ہے دوسرا اگر سلاد سلام کہنا بھی ہے درود کہنا بھی ہے اسلام یہ ڈالنا بھی ہے تو تب بھی یاد رکھو بڑے دھیمے آواز سے اور ادب سے بے ادبی جو وہ نہیں کرنی ان کی مجلس میں اگر وہ حیات تب بھی یہ ادب ملحوظ رکھنا ہے اور ان کی وفات کے بعد بھی یہ ادب یہ ملحوظ رکھنا ہے وانتم لا تشعرون کہ کہیں برباد نہ ہو جائیں تمہارے عمل وانتم لا تشعرون اور تمہیں خبر تک بھی نہ ہو اب بشارت ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ ادب کرتے ہیں ان الدین اللہ بے شک وہ لوگ کہ جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو اندر رسول اللہ اللہ کے پیغمبر کے سامنے الائ کلین تحن اللہ قلو یہ وہ لوگ ہیں کہ خالص کیا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو لقوا تقوی اور پرہزگاری کے لیے ان کے دلوں کو اللہ نے چنا ہے اور ان کے دلوں کو اللہ نے خالص کیا ہے امتحن اللہ قلوبہم بہم جو ادب کرتا ہے ان کے دلوں کو اللہ نے تقوا کے لیے خالص کیا ہے لحم مخف رتن و اجر ان کے لیے بخشش ہے وہ اجر ناظیم اور بہت بڑا اجراد عباس بے ادب آئے تھے بعض بے ادب آئے تھے اور اللہ کے پیغمبر کے حجرات ان کے گھروں کے کیونکہ مسجد نبوی کے متصل اللہ کے پیغمبر کے وہ حجرے تھے اور ان کے وہ مکانات تھے ان کی ازواج متحرات کے تو اللہ کے پیغمبر گھر کے اندر موجود تھے تو اس میں بعض دیہاتی آئے اور انہوں نے بے ادبی سے اللہ کے پیغمبر کو پکارنا شروع کیا اخرج الینا یا محمد اخرج الینا یا محمد کہ ہماری طرف نکل آئے اے محمد یہ آیات نازل ہوئی کہ جو لوگ آپ کو کہ آپ کے حجرے سے باہر ایسے آواز دیتے ہیں یہ گدے ہیں ان میں عقل نہیں ہے اکثر لا حملہ ان میں سے اکثریت میں عقل نہیں ہے مفسرین کہتے ہیں اکثر بمان کل کہ ان ساروں میں عقل نہیں ہے یہ بے وقوف ہے اور یہ گدے ہیں ان میں عقل نہیں ہے اندی نادون کم ورا الخجرات بے شک وہ لوگ کہ جو آپ کو پکارتے ہیں میں ورا الحجرات دیواروں کے الحجرات جی دیواروں کے پرے سے اور دیواروں کے پیچھے سے کہ دیوار کے پیچھے سے اور آپ کے خجرے کے پیچھے سے وہ آپ کو آواز لگاتے ہیں اکثر لا یاقلون ان میں سے اکثریت میں عقل نہیں ہے گدے ہیں اب جو بندہ حالانکہ دیوار کتنی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ دی آٹھ نو انچ کی دیوار بڑی سے بڑی دیوار اگر آج ہم بناتے ہیں تو نو دس انچ کی دیوار ہوتی ہے تو مطلب یہ کہ جو ایک گز یا دو گز کے فاصلے پر اے اللہ کے پیغمبر ایک شخص باہر کھڑا وہ دیوار سے پرے وہ آپ کو ایسی بے ادبی کی آوازیں دیتا ہے یا محمد کہتا ہے اس میں تو عقل نہیں ہے تو جو پاکستان سے اتنے ہزاروں میل فاصلے سے یہاں سے وہ آپ کو یا محمد کہتا ہے تو یہ کیا ہے یہ گدے کا باپ نہیں ہے یہ تو اس سے بھی گیا گزرا ہے ہمارے استاد محترم اپنے استاد کا واقعہ سناتے ہیں کہ پہلے ان لاریوں میں ان بسوں میں ایک جانب دائیں جانب یا اللہ لکھا ہوتا تھا اور دوسری جانب یا محمد لکھا ہوتا تھا تو وہ بس میں بیٹھے ہیں تو اس میں جب انہوں نے دیکھا کہ اوپر یا محمد لکھا ہے تو انہوں نے افسوس کے ساتھ سر نیچے کیا تو ایک امی شخص نے پوچھا عوام میں سے ایک شخص نے کہ مولانا صاحب کیوں آپ نے اسے دیکھ کر اپنا سر جو ہے وہ نیچے کر لیا تو بس میں ایک مولوی بھی بیٹھا تھا تو اس نے کہا ان پہ تو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی نا نہ تو وہ مولویوں کے ساتھ جب یہ ضد اور اعنات پہ اتر آتے تھے تو بالکل گزارا نہیں کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے غصہ اور میں خفا نہیں ہوں گا تو میں کیا ہوں گا کیونکہ جب تم گدے بن رہے ہو تو اللہ نے تمہیں پیدا انسان کیا ہے اور جب تم گدے بن رہے ہو تو مجھے ضرور میں افسردہ تو ہوں گا اس نے کہا میں کیسے گدا بن رہا ہوں تو اسی آیت کا حوالہ دیا کہ ایک گز دو گز کے فاصلے پر جو دہاتی وہ بے ادبی کرتا ہے اور یا محمد کہتا ہے قرآن تو کہتا ہے لا یا خلون اس میں عقل نہیں ہے تو تم جب یہاں پاکستان سے اسے آواز دے رہے ہو یا محمد تو تم کیا ہو اب خود اپنے بارے میں فیصلہ کرو کہ تم تو وہ گدے کی سپرلیٹیو ڈگری ہو اور تم تو اس میں تفضیل تمہارے لیے کہنا چاہیے کہ تم تو گدے کے باپ ہو اور تم پتہ نہیں تمہارے لیے وہ کون سا مقام اور درجہ جو ہے وہ بیان کیا جائے اکثرہم لا یاقلون ان اکثریت میں عقل نہیں ہے اور یہ سمجھتے نہیں ہیں ولو انہم صبرو حتی تخرج علیہم اور اگر یہ لوگ صبر کرتے حتی ادب سکھایا جا رہا ہے اور اگر یہ لوگ صبر کرتے حتی تخرج علیہم یہاں تک کہ آپ نکل آتے ان کی طرف لکانا خیر اللہم تو یہ بہتر ہوتا ان کے لئے اور یہ ادب سکھایا جا رہا ہے ادب سکھایا جا رہا ہے کہ ضروری نہیں اور یہ تمام علماء نے پھر اسے اسی لیے عبداللہ ابن عباس عیسائیت پر اپنے اساتذہ کے ساتھ وہ عمل کرتے تھے دارمی کی روایت میں آتا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر جب وہ وفات پا گئے اور یہ کم عمر صحابی ہیں ابن عباس اللہ کے پیغمبر نے ان کے لیے قرآن کے علم کی دعا بھی کی تھی ابن عباس نے کہا کہ میں نے اپنے ایک انصاری دوست سے کہا جو میرا ہم عمر تھا تو میں نے اس سے کہا کہ آؤ اللہ کے پیغمبر وہ تو انتقال کر گئے اور اللہ کے پیغمبر کے صحابہ ابھی موجود ہیں کیوں نہ ہم ان سے علم حاصل کریں اور اللہ کے پیغمبر کا وہ علم وہ ہم اکٹھا کریں بالکل ٹھیک ہے تو کئی دن تک ہم ایک ایک صحابی کے پاس وہ جاتے تھے اور ان سے وہ وہ وہ وہ ہم اللہ کے پیغمبر کا وہ علم وہ حاصل کرتے تھے لیکن وہ میرا ساتھی بس اس نے کہا کہ اب یہ تو بات جو ہے وہ بڑھ گئی تو اسی لیے وہ چند دن کے بعد وہ تھک گیا اور میں نے اپنے علم کا حصول وہ جاری رکھا اسی لیے بعض لوگ وہ آ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اب یہ پتہ نہیں دو آیات تین آیات چار آیات یہ پڑتا رہتا ہے اور پتہ نہیں یہ اتنے سالوں میں یہاں تک پہنچا ہے تو ون ناس تک کب پہنچے گا اور یہ تو کوئی ایک دن یا دو دن کی بات ہے نہیں تو اسی لیے وہ کئی دن آ کر وہ تھک جاتا ہے اور بہت سارے ہمارے ایسے ساتھی درمیان میں آ گئے اور وہ تھک گئے اور پھر انہوں نے سرے سے دوبارہ پر پلٹ کر دیکھا نہیں ہے لیکن جنہوں نے ابھی تک وہ تعلق نبھایا ہے انشاءاللہ زندگی بھر وہ اس کا فائدہ یہ انہیں حاصل ہوتا رہے گا جن کا مسلسل تعلق ہے تو وہ اس کے فائدے کو بھی وہ جانتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ تعلق پہ ہماری کتنی تربیت ہوتی ہے اور ہمارا دنیا اور آخرت وہ کتنا سورتا ہے تو عبداللہ ابن عباس نے علم کا وہ سفر وہ جاری رکھا تو وہ آتے ایک ایک صحابی کے پاس تو ان کا طریقہ یہ تھا ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے اگر کسی صحابی کے متعلق یہ پتہ چلتا کہ ان کے پاس یہ فلاں فلاں علم ہے فلاں فلاں حدیث ہے تو میں اس کے پاس آتا اور وہ جب اپنے گھر میں آرام کر رہے ہوتے تو میں اپنی چادر لیے ان کے دروازے پر وہ میں بیٹھ جاتا فتح فتوس صدوری آلہ ہی میں ان کے دروازے پر ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہوائیں اڑتی گرد و غبار میرے چہرے پر وہ اڑتا جیسے ہی وہ نماز کے لیے وہ گھر سے باہر یا اپنی کسی ضرورت کے تحت تو مجھے دیکھتے تو وہ کہتے رسول اللہ اے اللہ کے پیغمبر کے چچا زاد آپ یہاں پہ کیوں بیٹھے ہیں تو عبداللہ ابن عباس کہتا کہ میں انہیں اپنی غرض بتا دیتا کہ مجھے فلاں فلاں حدیث جو ہے وہ بتائیں تو وہ کہتا اور یہ صحابہ کرام کے دلوں میں جو اہلِ بیت کی محبت تھی تو وہ کہتا مجھے بتا دیا ہوتا میں آپ کے پاس آ جاتا اور میں آپ کو بتا دیتا تو عبداللہ ابن عباس انہوں نے بھی تو اللہ کے پیغمبر کی صحبت میں ہی یہ ادب سیکھا تھا کہنا انا احق ان آتی میں زیادہ لائق ہوں کہ میں آپ کے پاس آؤں کیونکہ مجھے زیادہ احتیاج ہے اور میں متعلم ہوں میں شاگرد ہوں تو بارحال ان سے وہ بات پوچھتے اور وہ بتا دیتے پھر بعد میں عبداللہ ابن عباس وہ درس دے رہے ہوتے اور ان کی مجلس میں بہت سارے لوگ ایک مجمع لگا ہوتا اور وہی اس کا دوست وہ آتا اور وہ ان کی مجلس میں بیٹھتا اور پھر کہتا کہ کانہاذ الفتح آقل منی یہ نوجوان مجھ سے زیادہ آقل مند ہے اس نے اپنے وقت کو قیمتی بنایا اور میں نے اپنے وقت سے فائدہ نہیں لیا ولو انہم سبرو حتی تخرج علیہم اسی لیے استاد کے ساتھ ادب سے پیش آؤ ضروری نہیں ہمارے بعض شاگرد ہم سے بعض باتیں جو ہے وہ پوچھتے ہیں بعض وجہ سے یا مثلاً مصروفیت کی وجہ سے یا کسی اور حکمت کی بنا پر ہم انہیں وہ بات نہیں بتاتے تو وہ بے صبر ہو جاتے ہیں حالانکہ صبر جو ہے صبر کا دامن تھامنا یہ اچھی بات ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ سَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لیکن بعض وہ سر پر ہی بیٹھ جاتے ہیں کہ جب تک میں نے اس سے اپنا قرض وصول نہیں کیا تب تک میں نے اس کے سر سے میں نے ہٹنا نہیں ہے ولو انہم صبرو حتی تخرج علیہم <إِلَيْهِم> اور اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ نکل آتے ان کی طرف تو یہ بہتر ہوتا ان کے لئے اور اللہ بخشنے والا محربان یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والوں یہ آگے نہ بڑھو اللہ اور اللہ کے پیغمبر سے قرآن اور سنت سے آگے نہ بڑھو اور ڈرو اللہ سے ان اللہ سمیعن علیم بے شک اللہ ہے سننے والا جاننے والا اے ایمان والوں لا ترفعو اسواتکم بلند نہ کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے اوپر ولا تجہرو لہو بالقول اور زور سے نہ کہو ان کے سامنے بالقول بات کجہر بعدکم لبادن جیسا کہ زور سے کہتے ہو تمہارے بعض باز بازوں کو جیسے کہ آپس میں ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو ایسا نہ کرو انتبتا تہبتا برباد نہ ہو تمہارے عمل وانتم لا تشعرون اور تمہیں خبر تک بھی نہ ہو بے شک وہ لوگ کے جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے سامنے یہ وہ لوگ ہیں امتحن اللہ کلو بہم تقوا کہ جن کے خالص کیا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو تقوا اور پرزگاری کے لیے ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں آپ کو آواز دیتے ہیں منورہ الحجرات یہ آپ کے حجروں کے باہر سے پیچھے سے دیوار کے اس جانب سے اکثرہم لا یاقلون ان میں سے اکثریت میں عقل نہیں ہے بے عقل ہیں بے وقوف ہیں گدے ہیں اور اگر یہ لوگ سبر کرتے حتی تخرج علیہم یہاں تک کہ آپ نکل آتے ان کی طرف تو یہ بہتر ہوتا ان کے لیے اور اللہ بخشنے والا مہربان واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین